کال ہے ابراہیم ابراہیم علیہ سلاۃسلام نے عرض کیا اس پر جب یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے نا وہ بنی اسرائیل کے تذکرے سے یعنی یاد رکھو یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے کہا رب الدن آمینا پر شہر کو امن والا بنا دے پھر وہی بات آ گئی نا امن والی کہ امن ہوگا باقی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی اور جب کسی معاشرے میں امن قائم نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں اس فقر اور فاقے سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیری یاد کو بھلا دے اور اللہ اس دولت سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو دولت تیری یاد سے بھلا دے دونوں ایکسٹریمز ہیں فرمایا خدایا دونوں سے پناہ مانگتا ہوں ربی جعل الحاظہ بلدن آمینہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے ورزک آ اور اللہ یہاں کے رہنے والوں کو جو اہل ہیں یہاں کے انہیں رزق دے کھانے کو دے منتخمات پھلوں میں سے کھانے کو دے یعنی پھل کھاتے رہیں یہ لوگ یہاں پر یہ چیز کر دے اور اوپر دعا کی ہے کہ مساوت النا اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے آنے کی جگہ سے بنا دی بار بار لوگ کے آتے رہیں گے ارشاد فرمایا یہاں پر کہ دیکھو اس سے ہم سے دعا مانگی تھی اور اس نے کہا کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے ایسی دعا قبول ہوئی ہے کہ دنیا جہان کے پھل وہاں ملتے ہیں اور, اور دو, دو کیا چار ہزار ساڑھے چار ہزار سال پہلے کے پیغمبر ہیں اور اس وقت انہوں نے دعا مانگی جو پھل دنیا میں کہیں نہ ملے وہاں مل جاتا ہے۔ عجیب و غریب چیزیں وہاں آتی ہیں ورژ المرات اور پردگار انہیں پھلوں سے رزق دے من آ من ان اللہ جو ان پہ ان میں سے جو کوئی بھی تج پر ایمان لائے بل یوم آخر اور آخرت پر ایمان لائے یہ کیوں کہا اس وجہ سے کہ دیکھو پہلے انہوں نے دعا کیا مانگی لفظ تو انہوں نے تین کہے وہ من تھی اللہ میری اولاد میں بھی امامت دے دے منصب امامت میری اولاد میں کسی کو دے دیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ ظالموں کو نہیں ملے گا تو ادب اتنا ہے کہ آپ جب دوسری دعا مانگی تو ذہن میں تھا کہ ظالموں کو تو کچھ نہیں ملنا تو اس لیے دعا مانگتے کہا کہ اللہ انہیں رسک دے اور من آمن امن ہوں جو اللہ تجھ پہ ایمان رکھتا ہے آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ کافر ہے اس کا تو میں نہیں کہتا میں تو ان کا کہتا ہوں انہیں رسک دے كيا اچھا جواب ہے کالب امن كفر اللہ نے کہا اور جو کفر کرے گا ہم اسے بھی دے دیں گے یہ کوئی دین تھوڑا ہی ہے یہ کوئی دنیا میں ہدایت کی امامت تھوڑے ہی ہے کہ جس میں ہم شرط لگا رہے ہیں کہ کافر کو نہیں دیں گے مومن کو دیں گے کالب امن كفر اور اللہ نے کہا ہے کہ کیا فرمایا بمن کفر اور جس انسان نے کفر کیا فمت میں اسے بھی رزق دوں گا رزق کی بندش کسی کے لیے نہیں لگائی اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کھانا کھلائے وہ کہتے ہیں اللہ نے اس پہ پابندی نہیں لگائی کافر کو بھی کھانا کھلائے جب کہ امید ہو کہ یہ انسان اسلام کی طرف آئے گا اور اسلام کی دعوت کو سنے گا اور اسلام قبول کر لے گا قبیلن اللہ تعالی نے فرمایا لیکن دیکھو ہم اسے دیں گے بہت تھوڑا یعنی برکت نہیں ہوگی ایمان ہوگا برکت بھی ہوگی تھوڑا کھایا ہوا بھی جسم کو لگ جائے گا کفر ہوگا زیادہ بھی گھاتا رہے گا لیکن جو نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا قالا بمن کفرفا مت پیڑوہ اور اللہ نے کہا نہیں جس جو کفر کرتا ہے آپ جو شرط لگا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور جو آخرت پہ ایمان لائے ہم اسے رزق دیں کوئی نہیں جو کفر کرتا ہے ہم اسے بھی دیں گے تھوڑا دیں گے سمسا بنار اور پھر اسے گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف اذاب کی طرف, طرف وبل مسیر اور لوگوں بہت ہی برا ٹھکانا ہے وہ جہاں پہ یہ لوگ پہنچیں گے تو ایمان اور کفر میں جب دنیا کی بات آئی تو فرمایا سب کو نوازیں گے اور جب ایمان کی بات آئی تو اللہ نے کہا صرف ایمان والوں کو دنیا کی امامت قیادت اور امبیا علیہ صلاۃسلام کی اتباع یہ چیزیں وہاں پر ایمان کا ذکر کر دیا اور دنیا میں فرمایا کفر جو کفر کرتا ہے اسے بھی دے دیں اور اسی معنی میں وہ حدیث ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس میں سے ایک گھونٹ پانی کسی کافر کے پینے کے لیے نہ دیتا اللہ کے اس کی اتنی وقت بھی نہیں جتنی مچھر کے پر کی ہے